اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظلم ہیں اور ہمیں اپنی پاس سے کوئی ہمات دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے